ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسُوَةِ وَإِنَّ مِنَ الْحِجارََة لَ ماَا يَتَ فَجرَّرُ مِنهُ لأَنهَ وَإَِّ مِنْ هَا ماَا يَشَّقَّقُ فَيَخجُ مِنهُ لِمَاء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد لله والصلاة والسلام وکفا وسلاۃ وسلم علام اللہ اما بعد فاعوذ فعزب من منشی طریم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم من بعد ذلك باد فحک الحجارت اوشد و ان من الحجارتی لما يتفجر منه النحار و ان لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ قرجمن علماء مِنْهَا ان نمن مِنْ خَشْيَةِ بن وَمَا اللہ بِغَافِلٍ عَمَّا عم تَعْمَلُونَ صدق اللہ عظيم اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے بنی اسرائیل کو اتنی بڑی اپنی نشانی دکھائی ان کے سامنے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 ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جن کے دل سخت ہو گے جن کو کتاب دی گئی اور ان کے دل سخت ہو گئے اللہ فرماتے ہیں سم پھر کا ست سخت ہو گے کو لوبو کم دل تمہارے ممباد دالک اس کے بعد فہیا تو وہ کلحجارتی پتھروں کی مانند او یا اشد وقصو ان سے بھی زیادہ سخت کیسے و انا اور بے شک من الحجارتی کچھ پتھر لما يتفجروا تفت البتہ وہ ہیں کہ پھوٹ پھوٹتی ہیں منہو اس سے الانہار نہریں و ان نما اور بے شک کچھ ایسے ہیں